کل حضرت, حضرت اللہ عنہ اللہ عنہ کی اس حدیث کیوں کا بات چل رہی تھی جو نا تمام رہ گئے تھے واقعہ یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ نے حضرت عبدال سے فرمایا تھا کہ جو پتھر تین پتھر لے کر آؤ لیکن ان کو دو ملے اور تیسرا گوبر لے کر آئے تو آپ نے تو فرمایا کہ یہ تو خود ناپاک ناپاک ہے لہٰذا ان کو آپ نے پھینک دیا تو اس سے متعلق جو فکی مسئلہ تھا وہ اس کا مختصر ذکر میں نے کل کر دیا تھا اور تب اس کی ان کو تب مددی کے اندر آئے گی یہ حدیث حنفیہ کی مسترد ہے اس بارے میں کہ تین پتھروں کا استعمال فرض نہیں ہے مستحب ہے اور فرض جو ہے وہ انقا ہے کہ صفائی ہو جائے لہٰذا صفائی اگر دو پتھروں کے بھی ہو جائے تو دو بھی حنفیہ کے نزدیک استنجا کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے تفصیل اس کی ان شاء اللہ سرونی کے اندر لیکن تیسری بحث جو اس حدیث سے متعلق ہے وہ اس کی سند کے بارے میں ہے اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے اور اضطراب کی تشریف بھی کل کی تھی کہ اضطراب اس, اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی استاد سے روایت کرنے والے شاگرد مختلف ہیں لیکن ہر شاگرد جو ہے وہ کسی اور طرح روایت کر رہا ہے یا اس صنعت میں فرق ہے ان کی روایتوں کے درمیان یا متن میں فرق ہے تو اس حدیث میں صورتحال یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مدار ہے وہ ابو اسحاق سے بھی اللہ علیہ پر ہے اور امام امام تنزیر رحمۃ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس اشتراک کو بیان کیا ہے جو آپ اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ شاء اب اللہ ابو اس اسحاف صبی ہی جو ہیں یہ کوفے کے تابعین میں سے ہیں اور متعدد صحابہ اکرام کی انہوں نے زیارت بھی کی ہے اور متعدد صحابہ اکرام سے حدیثیں بھی سنی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور متعدد صحابہ کے سے یہ حادیثیں روایت بھی کرتے ہیں اور خوفے کے ان مشائق میں سے ہیں کہ جن سے خود امام ابو رحمۃ اللہ نے بھی احادیث پڑھی ہیں امام ونیفہ کے بھی استاد ہیں اور تھوڑا سا الزام ان کے اوپر تشّہ کا بھی ہے لیکن تشیع ان کا جو ہے وہ معمولی قسم کا ہے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دینے والا کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت عثمان سے زیادہ افضل تھے اور ویسے تو مجموعی ان کی احادیث کو محدثین نے قابل اقصال قرار دیا ہے اور سکہ سمجھا ہے البتہ ان کے اندر ایک عادت یہ ہے کہ یہ تدلیس کرتے ہیں یعنی جن استاد سے انہوں نے سنی تھی اس کا نام حج کر دیا اور اس کے استاد الاست کا نام لے لیا اس طرح ان سے تجلیس ثابت ہے مجلسین میں ان کا شمار ہے تو یہ حدیث جو ہے عبدالل مسود رضی اللہ تعالیٰ والی یہ انہی سے مربی ہے ابو اسحاق صبی سے اور ابو اسحاق صبی سے بہت سارے راویوں نے یہ روایت کی ہے لیکن ان کی روایتوں میں اختلاف ہیں مثلاً اسرائیل یونس وہ اس کو یوں روایت کرتے ہیں کہ ابی اسحاق ان ابی عبیدہ انبیلا جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو اسحاق سبین نے یہ حدیث ابو عبیدہ سے سنی تھی اور وہ اس کو مطلب روایت کرتے تھے گویا اسرائیل ابن یونس کی روایت کے مطابق ابو اسحاق اور عبداللہ بن مقصود رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ واسطہ ابو عبیداتا ہے لیکن ایک دوسرے ان کے شاگرد ہیں معمر اور احمار وہ اس حدیث کو ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں اور یوں روایت کرتے ہیں کہ ان ابی اسحاق ان القمان بن محفوظ یعنی ابواصحاق اس کو القما سے روایت کر رہے ہیں اور علقمہ ربد اللہ رسود سے گویا اس روایت کے مطابق بھی ابو ابواصح کے رب اللہ ابن الرسود کے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ واسطہ القما کا ہے تیسرے اس کے تیسرا جو طریق ہے وہ ظہیر ابن المعاویہ کا ہے جو امام بخاری نے یہاں پر روایت کیا ہے تو اس میں ظہر ابن معاویہ نے جو ابو اساف نے روایت کی ہے تو اس میں ابو اسحاف کے درمیان اور عبداللہ بن مقصود کے درمیان دو واسطے ہیں پہلے دونوں میں ایک واسطہ تھا اگرچہ اس واسطے کی تعین میں راویوں کے درمیان اختلاف تھا کہ بعض رابیوں نے وہ واسطہ ابو عبیدہ بنایا ہے اور بعض نے القمہ بنایا ہے اور تیسری جو زہیر المعاویہ والی روایت ہے اس میں ابو اسحاف کے درمیان عبداللہ مقصود کے درمیان دو واسطے ہیں ایک عبد بن اسود اور پھر ان کے عبدالرحمن اسود روایت کرتے ہیں اپنے والد اسود بن یزید سے اور پھر وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسود سمجھیں گے نہیں تو یہ استراب ہے یہ استراب ہے کہ اس استاد سب کا ایک ہی ہے وہ کون ہے ابو اسحاق سے بھی لیکن ان کے شاگرد ابو اضحاق سے اوپر والی سند کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ واسطہ ان کے ربلا اللہ مسعود کے درمیان ایک ہے یا دو ہیں اور جو حضرات ایک واسطہ قرار دیتے ہیں اس واسطے کی تعین میں اختلاف ہے کہ وہ ابو عبیدہ ہیں یا حلقمہ ہے بات یہ ہے استراب اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ استراب کو اگر باقی اضطراب کو اگر رفع نہ کیا جا سکے تو پھر وہ حدیث قابل ایسا ڈال نہیں رہتی اور اگر رفع کر دیا جائے تو پھر وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے اور قابل اعست ڈال ہو جاتی ہے تو امام ترمیزی رحمۃ فرماتے ہیں آپ جامع ترمیزی میں پڑھیں گے کہ جب یہ میرے یہ اضطراب میرے سامنے آیا تو میں نے امام بخاری سے رجوع کیا کیونکہ امام ترمیزی بخار امام بخاری کے شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ استراب پایا جا رہا ہے اس حدیث میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو امام بخاری امام ترمیزی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جواب میں کوئی سکوت اختیار کیا فلم یقیہ بھی سی کوئی فیصلہ نہیں کیا خاموش رہے گویا انہوں نے اس وقت جس وقت امام ترمیزی نے یہ سوال کیا تھا اس وقت ان کو اس اشتراک کے رفع کرنے کا کوئی طریقہ اس وقت ان کے ذہن میں نہیں آیا لہذا انہوں نے خاموشی اختیار کی اور نہیں بتایا کہ ان میں سے کون سی روایت راجے ہے اور کون سی مردوں ہے لیکن امام امام ترویجی کہتے ہیں کہ بعد میں اندازہ یہ ہوا کہ امام بخاری نے زہر کی روایت کو ترجیح دی ہے زہر ابن معاویہ کی روایت کو کیونکہ اسی روایت کو انہوں نے اپنی جامع بخاری میں ذکر کیا جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا سمجھ گئے تو شروع میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن جب صحیح بخاری کی تعلیم فرمائی تو اس میں زہیر کی روایت کو درج کیا اور دوسری روایتوں کو ترک کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زہیر کی روایت کو ترجیح دی ہے اور زہر کی روایت کو ترجیح دے کر اس کو صحیح قرار دے دیا اور باقی طرق جو ہیں وہ مرضو ہو گئے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی محدث وہ مختلف طریقوں میں سے کسی ایک طریق کو راجح کہہ دے اور باقی طریقوں کو مرزو قرار دے دے تو اس سے بھی اضطراب رفع ہو جاتا ہے اضطراب رفع ہو گیا اور امام بخاری نے اس کو ترجیح دی سمجھ گیا نا لیکن امام تنظیم ربت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ظہیر کی روایت کو ترجیح دینا ان کے نزدیک درست نہیں امام ترویدی کہتے ہیں کہ کی روایت کے مقابلے میں میرے نزدیک ان تمام روایتوں میں اسرائیل ابن یونس کی روایت جو ہے وہ زیادہ قابل ترجیح ہے اور یاد کر لیجئے کہ اسرائیل ابن یونس کا طریق کس طرح تھا کہ انب یہ ساک ان ابی قبیدہ انبلا سمجھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ترجیح ہے وہ اسرائیل ابن یونس کی روایت کو زیادہ ترجیح ہے ظہیر کے مقابلے میں اس کی وجہ ایک تو انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اسرائیل میں یونس در حقیقت ابو اسحاق سبی کے پوتے ہیں اسرائیل کے والد ہیں یونس اور یونس کے والد ہیں ابو اسحاق تو ابو اسحاق سبی کے پوتے ہیں اور یہ بکثرت انہوں نے اپنے دادا کی بہت صحبت اٹھائی ہے وہی بات کثیر الملازمہ لہذا ابو اسحق صبعی کی احادیث کے معاملے میں اسرائیلی میں یونس جتنے قابل اعتماد ہیں کوئی اور اتنا قابل اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پوتے ہیں اور پوتے بھی ایسے ہیں جو ان کے ساتھ لگے رہے اسی لیے محدثین کی بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ابو اساق صبی کی احادیث کا جتنا جتنا محفوظ طریقے سے اسرائیل نے روایت کیا ہے اتنا کوئی اور روایت نہیں کرتا یہاں تک کہ امام بخاری امام تنویز نے عبد عبدالرحمان ابو ماہدی کا قول نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق صبیح کے شاگردوں میں سفیان سوری بھی ہیں اور سفیان سوری کی جلالت قدر متفق علیہ تو عبدالرحمٰن محدی کہتے ہیں کہ میں نے سوری جو حدیثیں ابو اسحاق سے روایت کرتے تھے میں نے وہ وہاں سوری سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اس لیے کہ وہ حدیثیں مجھے اسرائیل کے طریقے سے پہنچ چکی تھیں سمجھے نا کیونکہ میں اسرائیل ابن یونس کے طریقے سے وہ حدیثیں حاصل کر چکا تھا تو اب مجھے سفیان سوری کے پاس جانے کی حاجت نہیں تھی کیونکہ ابو ابواصح کی حدیثوں کو جت جس طرح محفوظ طریقے پر اسرائیلی یونس روایت کرتے ہیں سفیان سوری بھی ابو اسحاق کے معاملے میں اتنے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں جتنے یونس ہوتے ہیں جس کا مطلب کیا نکلا کہ انہوں نے اسرائیلی یونس کو سفیان سوری کے مقابلے میں بھی زیادہ قابل اعتماد سمجھا حالانکہ سلفیان سوری کی قدر متفق علیہ ہے جو تو جو سب سفیان سوری سے بھی زیادہ بہتر ہو کسی خاص شیخ کی روایات میں تو اس کو زیادہ ترجیح ہونی چاہیے اس واسطے اسرائیلی یونس کی روایت کو انہوں نے ترجیح دی ہے ارے سمجھ تو خلاصہ ان کی ترجیح کی دلیل کا دو باتیں ہیں ایک ہے کہ اسرائیلی یونس خود ابو اسحاق کے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ کثیر الملازمہ ہونے کی وجہ سے ابو اساک سبی کی عدیتوں کو جتنا بہتر طریقے پر روایت کرتے تھے سفار سوری جیسے لوگ بھی اس اتنا بہتر طریقے سے روایت نہیں کرو نہیں کرتے تھے اس واسطے ابو اساک سبی کے شاگردوں میں بن میونس کا مقام سب سے بلند سمجھے نا یہاں تک کہ بن بجورس کے جو والد ہیں نا یونس ابن ابھی صاحب ان سے کوئی شخص جا کر پوچھتا تھا کہ بھائی ابو آپ کے والد ابو صاخ نے فلاں حدیث روایت کی ہے یا نہیں کی ہے تو وہ کہتے بھائی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے میرے بیٹے سے جا کے پوچھو اسرائیل سے جا کے پوچھو اس کو زیادہ تھا پتہ صحیح سے پتا تو ان تمام وجوہ سے امام ترمیز رحمتہ اللہ علیہ نے اسرائیل یونس کی روایت کو ترجیح دی ہے اور امام بخاری نے جو تہر کی روایت کو ترجیح دی ہے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے پھر امام ترمیز نے اس کی تردید بھی کی اور تردید اس طرح کی ہے کہ اگرچہ ظہیر ابن معاویہ اپنے ذات میں سکارا بھی ہیں لیکن ابو اسحاق کی احادیث کے معاملے میں وہ اتنے قابل اعتماد نہیں ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ظہیر نے ابو اسحاق سے اس وقت شاگردی اختیار کی جب کہ ابو اسحاق بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے حافظے میں تغیر آ گیا تھا سو سال عمر ہوئی ابو اسحاف سبھی تھی اور آخری زمانے میں ان کے بڑھے ہونے کی وجہ سے ان کے حافظے میں تغیر آ گیا تھا تو امام تمیزی کہتے ہیں کہ ظہیر ابو اصحب کے پاس اس وقت پہنچے ہیں جب کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے حافظ میں تغیر آ چکا تھا لہذا اس زمانے میں جو حدیثیں انہوں نے سنی ہیں وہ اتنی قابل اعتماد نہیں ہو سکتی جتنی ابن یونس نے اپنی جوانی میں اپنے ایسی حالت میں جبکہ وہ اسحاق بالکل صحت مند تھے اس حالت میں جو سنی تھی وہ زیادہ قابل اعتماد ہوں گی بنسبت نسبت ابن میں بھاگ جاتی ارے سمجھے نا یہ خلاصہ ہے امام ترمیزی کے کلام کا آپ ترمیزی میں انہیں کے الفاظ میں پڑھ لیں گے لیکن خلاصہ ان کا اس کا یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے اسرائیلی ملیونس کو ابو کی ساخ سبی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ فوقیت دی اور دوسری طرف زہیرب ابن معاویہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ابو کی ساکھ سبی کی حدیثوں کے معاملے میں اتنے زیادہ قابل اعتماد نہیں ارے سمجھے نا اور اپنے اس موقف کو امام ترمیدی نے بڑی قوت کے ساتھ بیان فرمایا لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ نے یہاں اسرائیل کی روایت کے بجائے زہیر ابن معاویہ کی روایت کو ترجیح دی ہے تو اب دونوں میں اس سار شاگرد میں اختلاف ہو گیا ترمیزی کے نزدیک اسرائیل کی روایت راجیہ ہے اور بخاری کے نزدیک زہیر کی روایت راجیہ ہے تو بعد کے محدثین نے پھر دونوں میں محاکمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس کی رائے زیادہ وزنی ہے اور کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہے تو حافظ البن حجر نے فت الباری کے مقدمے میں اس کے اوپر بہت مفصل گفتگو کی ہے اور علامہ عنیر عبد اللہ علیہ نے عمدت القاری میں اس پر مفصل گفتگو کی ہے دونوں کے دلائل سامنے رکھے ہیں اور پھر دلائل صاحب نے رکھنے کے بعد حافظ ابن حجر بھی اور علامہ عینی بھی دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امام بخاری کی رائے زیادہ وزنی ہے اور امام بخاری کا ظہیر کی روایت کو ترجیح دینا یہ زیادہ قوی اور مضبوط ہے بہ نسبت امام طروی کے پہلے اس کی وجہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ دراصل حدیث کو دیکھیے اس میں جو سند آ رہی ہے وہ بڑی غیر معمولی قسم کی ہے اس میں سند کو ذرا دیکھیں آپ حد دسنا ابو نعائم کہہ رہے ہیں مام بخاری یعنی امام بخاری نے یادیش ابو نعائم سے سنی اور ابو نعائم کہتے ہیں کہ حد دسنا زہیر ہے نا اور پھر وہ روایت کر رہے ہیں ابو وساخ سے اور یہ کہتے ہیں کال علئی ابو عبید کا ذکر ابد الرحمان ابن السود کیا کہہ رہے ابوئی صاحب کہ میں جو حدیث آگے سنانے جا رہا ہوں وہ ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کی بلکہ عبد الرحمن ابن اسود نے ذکر کیا یہ جس انداز سے یہ سند کا جملہ آیا ہے یہ غیر معمولی نوعیت کا ہے اس واسطے کہ جب کوئی محدث کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں حدیث فلاں استاد سے سنی لیکن فلاں سے نہیں سنی یا فلاں کی میں روایت نہیں کر رہا یہ عام طور سے نہیں کہتا اتنی حدیثیں آپ نے پڑھی اور آئندہ بھی پڑھیں گے تو کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی محدث یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے فلاں فلاں سے سنی ہے کہ فلاں سے نہیں فران سے میں روایت نہیں کر رہا بلکہ نفی نہیں کرتا لیکن یہاں ابو نے خاص طور پر نفی کی ہے کہ میں اب عبیدہ والی روایت کو ذکر نہیں کر رہا بلکہ میں اس کو عبدالرحمان اس وقت سے روایت کرتا ہوں ارے سمجھے نا جس کا کیا مطلب نکلا کہ جس وقت ابو صحب سبھی یہ حدیث زہیر ابن معاویہ کے سامنے روایت کر رہے تھے اس وقت آ... ان کے پیش نظر وہ طریق بھی تھا جو اسرائیل ابن کو سنایا تھا اسرائیل وہ کون سا تھا ابو عبیدہ والے تو جس وقت زہیر کو سنا رہے ہیں وہ طریق بھی ان کے حافظے میں مستحضر ہے کہ میں پہلے اس کو ابو عبیدہ سے روایت کیا کرتا تھا لیکن جب زہر کو سنائی تو کہا کہ ابو عبیدہ سے میں روایت نہیں کر رہا بلکہ عبدالرحمانسد بل سے کر رہا ہوں جس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ابو عبیدہ کے طریق سے اراض کیا اور ایک دوسرا طریق اختیار کیا جو عبدالرحمان الاسود سے مروی تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو عبیدہ سے اگرچہ انہوں نے روایت تو کی تھی پہلے اسرائیل بن یونس کے سامنے اسی کو بیان کیا تھا لیکن ابو عبیدہ کے اس طریقے میں یہ خامی تھی کہ ابو عبیدہ کا سماں عبداللہ بن مسعود سے مشکوک تھا ابو عبیدہ جو ہیں یہ خود عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں آہ... کس کے عبداللہ بن مسعود کے اور ابو عبیدہ ہی کس دنیا سے مشہور ہے یہاں تک کہ ان کا کہہ دیا گیا کہ ان کا نام ہی ابو عبیدہ تھا اگچے بعض لوگوں نے دوسرا نام بھی بیان کیا لیکن یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے انتقال سے وقت میں ان کی عمر کل سات سال تھی ان کے والد عبداللہ بن مسود کا انتقال ہوا تو ابو عبیدہ کی عمر سات سال تھی بچے تھے کیونکہ بہت بچے تھے اس واسطے بہت سے محدودین نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے باپ کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ان کا سماں نہیں ہے عبد الحمد محسوس کیونکہ سات سال کا بچہ جو ہے وہ ددی سے روایت نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے والد سے ان کا سماں ثابت نہیں اگرچہ بیٹے ہیں اور رویت ظاہریں ہوئی ہوگی لیکن سما رویت ہونا اور بات ہے اور حدیثیں سننا اور بات ہے تو اس واسطے محدثین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ان کا سما اپنے والد عبداللہ بن مسود سے نہیں ہے جب نہیں ہے تو اگر یہ کوئی حدیث عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں تو یقیناً بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور وہ واسطہ ہمیں پتہ نہیں اس واسطے وہ محدثین اس میں کلام کرتے ہیں کہ اب عبیدہ کی جو حدیث عبداللہ بن عبدالمسود سے برمی ہے اس کے اندر انقطا کا شبہ ہے اس واسطے اس کو پسند نہیں کرتے یہ اور بات ہے کہ دوسرے فہدثین نے ان کی تردید کی ہے مثلا اللہ معنی وغیرہ انہوں نے کہا اور حاوض ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ یہ تنہا یہ بات کافی نہیں ہے یہ کہنا کہ کیونکہ سات سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے تو اس واسطے ان کا سما اپنے سات سال کی عمر تھی ان کے بال والد کی وفات کے وقت تو اس واسطے ان کا سماں نہیں ہو سکتا یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ تحمل روایت کے لیے سات سال کی عمر کافی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کتاب العلم میں بخاری کے اندر مستقل باب آئے گا وہاں پر آپ پڑھیں گے کہ اس میں محدسین کا کلام ہوا ہے کہ کتنی عمر کا بچہ تحمل کر سکتا ہے روایت کا تو اس میں بہت سارے محدسین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ سات سال کی عمر تحمل روایت کے لیے کافی آئے سمجھے نا دوسرے یہ جی کہ عالم عنی نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کا سما عبداللہ بن مسود سے ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اس بات پر محدثین تقریباً متفق ہیں کہ ابو کو کی حدیثیں عبداللہ بن مسود سے قابل اعتبار ہیں چاہے انہوں نے براہ رات سنی ہو یا کسی اور واسطے سے سنی ہو کیونکہ اگر دوسرے واسطے سے سنی ہے تو وہ واسطے بھی قوی ہیں مضبوط ہیں اس واسطے ان کی روایتوں کو روایت کو رد نہیں کیا جاتا لیکن باہر آ شک تو پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اب عبیدہ کا سماج دلال مسود سے ہے نہیں اور بہت سے معدین اس روایت اس کی وجہ سے ان کی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تو ابو عبیدہ سے ابو اسحاق صبی نے یہ حدیث سنی ضرور تھی لیکن اس میں ہلکا سا شک تھا کہ شاید ابو عبیدہ کا سماع عبداللہ بن سے چونکہ نہیں ہے یا نہیں بعض محدثین کے نزدیک نہیں ہے لہذا یہ حدیث منقطع ہونے کا تھا سمجھے نا بعد میں یہی حدیث ابو اساب کو عبدالرحمان بن اسود ان ابیہی کے طریق سے مل گئی سمجھے نا اور عبدالرحمان بن اسود کا سماع اپنے والد اسود بن یزید سے ہے اور بن عزیز کا سما بل مسود ہے اس میں انقطاع کا کوئی شائبہ نہیں ہے اس لیے ابو اصاف صبیعی نے ابو عبیدہ کا طریق چھوڑ کر پھر یہ طریق اختیار کر لیا کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا سمجھ گیا نا تو امام ابو ابو اساف صبی نے اگرچہ یہ حدیث ابو عبیدہ سے بھی روایت کی تھی لیکن آخر میں جا کر انہوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا اور وہ طریق اختیار کر لیا جو عبد دل الرحمن بن عبدالرحمٰنسود انبی کا طریق ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ابو عبیدہ کے طریقہ سمجھ گئے تو جب جو مدار حدیث ہے مدار اسناد ہے جس کے گرد ساری روایتیں گھوم رہی ہیں اس نے جس روایت کو ترجیح دے دی وہ زیادہ قابل ترجیح ہوگی بنسبت اس کے جو بعد کے لوگ کہیں کہ بھئی اسرائیل میں یورس والا راج ہے سمجھے نا تو سب سے پہلی دلیل امام بخاری کے نقطہ نظر کی قوت کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس طریق کو خود ابو اسحاق سبھی نے ترجیح دی ہے جو مدار حدیث ہیں جس کے اوپر سارا اختلاف ہو رہا ہے کہ ابو اسحاق اس کو کس سے روایت کرتے ہیں سارا اس طرف تو اسی میں ہو رہا ہے نا ابو ابو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں روایت کرنا چاہتا اس وقت میں تو عبدالرحمٰنسود والے طریق کو روایت کرتا ہوں لئی سا ابو ابیدکر ہوں بلاکن عبدالرحمن الاسود تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی اس روایت کے قابل ترجیح ہونے کی ارے سمجھ گئے نا دوسری بات یہ کہ زہر ابن معاویہ کے بارے میں امام تنویزی نے جو یہ کہا کہ آخری عمر میں جا کر یہ ملے ہیں ابویساخ سبیغی سے اور اس وقت میں ان کے درمیان ان کے حافظ میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا تو دیکھو بھائی یہ اختلاط جو ہے یا بڑھاپا یہ بھی کلی مشکک ہے یعنی بڑھاپے کے مختلف ادوار ہوتے ہیں اور اختلاط کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں سمجھے نا اختلاط کا ایک درجہ یہ ہے کہ بھئی کچھ حافظے میں نقص آ گیا تھوڑا بہت پھر وہی ترقی کر کر کے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اور بڑھ جاتا ہے پھر اور بڑھ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر آدمی لاجال کئی لاجال علم میں داخل ہو جاتا ہے آخری عمر بالکل آخر میں جا کر تو زہر ابن معاویہ جس زمانے میں پہنچے ہیں بے شک بڑھاپے کا زمانہ تھا ابو اسحاق سبھی کا لیکن اس درجے کا اختلاق نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی حدیثوں کو رد کیا جائے کیونکہ یہ خود یہ روایت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر ابو اساخ روایت کر رہے ہیں نا کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں لئی ابو عبید زکا ابو عبیدہ کے روایت کی تردید کرنا یعنی یہ تو کسی وقت ہو سکتا تھا کہ بھائی بہت, بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے حافظہ خراب ہو گیا تو اصل میں تو روایت کی تھی ابو عبیدہ سے اور اس وقت ابو عبیدہ کے بجائے نام الرحمن بن اسود کا لے لیا غلطی سے یہ امکان ہو سکتا تھا لیکن یہ امکان بالکل منفی ہے اس واسطے کہ جس وقت یہ روایت کر رہے ہیں اس وقت میں ان کو ابو عبیدہ کا طریق پوری طرح مستحضر ہے سوچ سمجھ کر وہ ایک طریق کو اختیار کر رہے ہیں ایک طریق کو چھوڑ رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ جس وقت دوہیر یہ روایت لے رہے ہیں اس وقت ابو اسحاق کا اختلاط اس درجہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے روایتوں کے یاد کر رہنے میں کوئی بہت بڑا فرق واقع ہو گیا ہو خاص طور پر اس روایت کے بارے میں سمجھ گئے اور یہ جو امام بخاری نے امام ترمی نے فرمایا کہ اسرائیل کی روایتیں جو ہیں وہ ابو اسحاق سے سب سے زیادہ قوی ہیں تو بے شک بہت سے محدسین نے یہ بات کہی ہے اور نے اسی کو نقل بھی کیا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے اسرائیل پر کلام بھی کیا ہے اور زہر کی توثیق بھی کی ہے ظہر کو راجہ قرار دیا ارے سمجھے نا تیسری جو ایک وجہ انہوں نے بیان فرمائی تھی کہ اسرائیل میں یونس کی روایت اس لیے راجیہ ہے کہ اسرائیل میں یونس خود پوتے ہیں اب وہ حساب نا؟ تو امام بخاری نے چپکے سے اس کی بھی تردید اس طرح کر دی کہ آخر میں دیکھو وکال ابراہیم ابن یوسف ان ابی ان ابی صاحب دیکھ رہے ہو حدیث کے آخر میں کیا کہا ہے وکال ابراہیم ابن یوسف ان ابی ان ابی صاحب کالا حد ثنی یعنی عبد الرحمن بن الصد مطابق مطابقت ذکر کی ہے کہ ظہیر ابن طریق نے زہیر ابن معاویہ نے جس طریق سے حدیث کو روایت کیا ہے ان کی مطابقت کی ہے ابراہیم ابن یوسف نے اور انہوں نے بھی ابو اسحاخ سے اسی طریقے سے روایت کیا ہے جس طرح زہر ابن معاویہ نے کی یعنی جس طرح زہیر ابن معاویہ نے ابو اساخ کا استاد عبد الرحمٰن ابو اسود کو قرار دیا ہے اسی طرح ابراہیم این یوسف نے بھی ابو اس کا استاد درحانسد کو قرار دیا وہ یہ متاباد کی ہے سمجھے اور یہ ابراہیم ابن یوسف یا یوسف ابن ابی اسف جو ہے یوسف یہ بھی پوتے ہیں ابو اصاف ابراہیم ابن یوسف ابن ابی اب اسے سمجھے نا یہ بھی کس کے پوتے ہیں ابو داسب کے پوتے ہیں تو اگر اسرائیل ابن یونس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ابو اسحاف سبی کے پوتے ہیں لہذا اپنے دادا چادیسوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے تو وہی فضیلت ابراہیم ابن یوسف کو بھی حاصل ہے یہ بھی پوتے ہیں اسی کے ابو اساف سبھی کے اور وہ زہر کی مطابق کر رہے ہیں سمجھے نا زہر کی تائید کر رہے ہیں تو جو ایک فضیلت اسرائیل ابن یونس کو حاصل تھی اس کی تردید اس سے ہو گئی کہ دوسرا پوتا جو ہے وہ زہر کے مطابق روایت کر رہا ہے سمجھ گئے پھر آ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی اور علامہ آئینی رحمۃ اللہ نے بھی دونوں نے ابو اصحب کے مختلف شاگردوں سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بھی ظہیر کی مطابقات کی یعنی زہر کی مطابقت میں زہر کی تائید میں انہوں نے اور ابو اسحب کے بہت سے شاگردوں کی روایتیں بھی ذکر کی ہیں جبکہ اسرائیل میں یونس کی مطابقت میں امام ترمیدی نے صرف ایک رابی کا ذکر کیا ہے وہ ہے قاضی شریک نہیں ہاں قاضی شریک ہے ہاں غالبا جس کا امام ترمیدی نے ذکر کیا ہے صرف ایک مطابعات ہیں اور ظہیر کے مطابعات متعدد ہیں اس واسطے ان تمام وجوہ کی بنا پر حافظ ابن حجر اور علامہ آنی رحمۃ اللّہ, اللہ علیہماں دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس مسئلے میں امام بخاری ربت اللہ علیہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس موقف کے جو امام ترمزی ربت اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے ارے سمجھئے اب ایک اسکال ہو سکتا تھا ظہیر کی روایت کے بارے میں وہ اشکال یہ ہو سکتا تھا کہ یہاں جو الفاظ ہیں صنعت کے ذرا دیکھو کہ ابو صاحب کیا کہہ رہے ہیں سا ابو عبیدتا زکا رہو ولاکن عبد الرحمان اس حدیث کو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا بلکہ عبد عبدالرحمان ابن اسود نے کیا کیا ہے عبد عبدالرحمٰن ابن اسود نے ذکر کیا ہے یہاں یہ سراہت نہیں ہے کہ میں نے سنا ہے عبدالرحمن کو حدسنی نہیں کہا اخبرانی نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ عبدالرحمن اسود نے یہ روایت کی ہے عبد عبدالرحمن اسود نے ذکر کیا ہے خود اپنے ان سے سما کرنے کی سراہت نہیں اور دوسری طرف شروع میں میں آپ کو ارد کر چکا ہوں کہ ابو الصاف سبھی مدلسین میں سے ہیں تدریس کرتے ہیں باغات ہے نا تو مدلس جو ہوتا ہے اگر وہ اپنی حدثنی کی سراحت نہ کرے اخبرنی کی سراحت نہ کرے یا انانا کرے یا قالا کہے صرف تو اس کی روایت مشکوک ہو جاتی ہے سمجھے نا اور یہاں پر ابو اسحاق نے حدثنی یا اخبرنی نہیں کہا یعنی اس بات کی سراحت نہیں کی کہ میں نے خود عبدالرحمن الرسد سے یادی سنی ہے سمجھے نا تو اس لیے یہ شبہ اس میں رہ جاتا ہے تدلیس کا ہے نا امام بخاری نے آخر میں جا کر اس شعبے کا بھی جواب دے دیا کیونکہ جو آگے جو مطابق ذکر کیا نا ابراہیم الوسف والا ابراہیم ابو یوسف عن ابھی ان ابھی کالا کہ ابراہیم بن یوسف کا جو تریق ہے اس میں ابو اساخ نے جب یہ حدیث عبد بن اسود کے تریق سے روایت کی تو اس میں حد کا لفظ سراحت کہا جس کے معنی کیا ہوئے کہ انہوں نے براہ راست عبدالرحمٰن اسود سے یہ حدیث سنی اور چونکہ سراحت کر دی کہ میں نے سنی ہے لہذا تدلیس کا جو شبہ ہو سکتا تھا وہ ختم ہو گیا تو وہ اس کا الزائش اس لیے لائے ہیں. یہ کالا ابراہیم یوسف انبی اب اس حد یہ جملہ امام بخاری نے دو وجہ سے ذکر کیا ہے ایک وجہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ ظہر ابن معاویہ اس طریق کو روایت کرنے میں تنہا نہیں ہے بلکہ ان کا ایک مطابق موجود ہے اور مطابے بھی کون ہے ابو اساق کا پوتا اور دوسرا لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابو اس کے اندر اگرچہ تدلیس کا شبہ ہوا کرتا ہے لیکن اس روایت میں اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر انہیں حد عبدالرحمان کی تسری کر دی ہے جب میں نے براہ راست سنی ہے لہذا تدلیس کا شبہ گائے لو ارے کچھ سمجھ میں آ بات نہیں آ گئی چلو ال محمد زكريا من إيران والان الحمد لله من خمس سنوات مدرستي في جامع جنة ماشاء طوب الوظه المره تمره و بالسنديد المدرسين لنا الي من تمام الحديث الفرجه امير المؤمنين الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابو ابراهيم بن بن بردساه الجعفي البقاري رحمه الله ما تعن الله بعلوه وبرجاله اجمعين قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا صفيان عن زيد بن اسما عن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه عنكم قال توعد النبي صلى الله عليه وسلم مررا مررا یہ تین اب الگ الگ امام بخاری نے قائم کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک مرتبہ آگا کا دھونا بھی ثابت ہے دو دو مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے اور تین تین مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے اور تین تین مرتبہ دھونا آپ کی عام عادت ہی تھی اور وہی سنت بھی ہے مسئلہ یہ پہلے گزری چکا ہے یہ جی وقال وله قال حدثنا الفصييل بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال أخبرنا قتيبة بن عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم بن عفان التميمي رضي الله عنه وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين جي بعضهمو ثلاثه ثلاثه فقد قال حدثنا عبد العزيز سبنو عبد العزيز ابن عبد العزيز سبنو عبد العزيز ابن عبد الله العيسي ويحيى قال حدثني ابراهيم بن سعيد عن شهاب أن الاطاع اطاع ابن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه را عثمان بن عفان دعاء ابنائه فاقرر علی کفه ثلاث مرار فرسلهما ثم ادخل یمینه فلعنال فمضمد وستمتر ثم غسل وشه ثلاثا ویده الى المرکطين ثلاث مرار ثم مسحب راسی ثم غسل رجلی ثلاث مرار الى الكعب ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع ناء بقوع هذا فصل رکطين لا يحدق بهما نفسه غفر لہو ما تقدر من ذنبه وعن ابراہیم قال صالح رو کیسانا قال ابن شهاب ولكن عرد يحدث عن حمرانا فلما توقت عطمانا قال لو حدثنكم حديثا لو دا آية ما حدثتكموه سمیتون نبی صلی الله عليه وسلم يقول لا يتمطع رجل رجلا فيحسن حضوره ویسلی صلاة إلا غفر أو ما بينه وبین صلاة یہ حضرت عقا ابن یزید روایت کر رہے ہیں حمران سے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت عثمان کے یہ غلام تھے حضرت عثمان نے ان کو آزاد کر دیا تھا یہ ان کے مولا تھے وہ روایت کرتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن منگوایا آگے پھر وضو کر کے دکھایا لوگوں کو اور یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا ہے جب وہ خلیفہ ہو چکے تھے اور خلیفہ ہونے کے معنی یہ کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی آدھی سے زیادہ دنیا پر کے حاکم تھے لیکن اس حاکم ہونے کے ساتھ وضو اور نماز کا اتنا اہتمام کہ باقاعدہ لوگوں کو بیٹھ کر وضو کر کے دکھایا کہ اس طرح وضو کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو فرمایا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلفائے راشدین کو نماز اور وضو کا کتنا اہتمام تھا بحثیت حاکم بھی وہ اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک برتن منگوایا افرقہ اعلی کفئی ثلاثہ میرار اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا تین مرتبہ ان کو دھو لیا سما اد خلا یہ مینا پھر دائیں ہاتھ برتن میں داخل کیا مز موزہ وستن تھا اور کلی کی اور استنسار کیا یعنی پانی ناک میں ڈال کر اس کو نکالا استنشاخ اور استنصار دونوں میں فرق یہ ہے کہ استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی لے جانا اور استنسار کہتے ہیں اس کو باہر نکالنا سما غسل وجہوسلا پھر اپنا چہرہ دھویا تین مرتبہ اور اپنے ہاتھ دھوئے مرفقین تک تین مرتبہ پھر مسا کیا پھر دو پاؤں دونوں پاؤں دھوئے تین مرتبہ خابط پھر حدیث سنائی یعنی عمل کر کے پہلے دکھا دیا کہ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے اور پھر یہ حدیث سنائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اور نقو وضو کی جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے سمت صلی اللہ رکھاتعین پھر دو رکاتے پڑے لاٮٔ حفیم دو رکتیں اس طرح پڑے کہ ان رکتوں کے دوران اپنے آپ سے باتیں نہ کریں یعنی جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کوئی نماز کے علاوہ کوئی اور بات نہ سوچے تو غفیر لہو ماں تقدمے تو اس کے نتیجے میں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو شخص اس طرح وضو کرے اور پھر دو رگتیں پڑھے اس طرح پڑھے کہ جس جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے لاحد فہما نفسو اس میں بتلانے یہ مفتود ہے کہ جو خوشو مطلوب ہے نماز کے اندر اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ آدمی خود اپنے آپ سے باتیں نہ کرے یعنی اپنے اختیار سے کوئی خیال دل میں نہ لائے جو غیر اختیاری خیالات اگر کبھی آ جاتے ہیں تو وہ اس کے منافی نہیں ہیں علماء کرام نے اس سے یہ صدا کی کیونکہ اللہ یہ اس میں نسبت جو ہے تحدیث کی کس کی طرف ہو رہی ہے مسلی کی طرف کہ وہ مسلی نہ کرے بات نہ کرے کیا مانا کہ اپنے اختیار سے نہ کرے لہذا اپنے اختیار سے کوئی غیر خراب کا خیال لانا یہ تو منع ہے اور یہ خوشیوں کے منافی ہے لیکن اگر آدمی نے اپنی طرف سے تو دھیان نماز کی طرف لگایا تھا لیکن بے اختیار اس کے دل میں کچھ وس بسے خطرات کچھ خیالات آ گئے غیر اختیاری طور پر تو وہ معاف ہیں ارے سمجھو اور ان پر نہیں ہے بشرط جب تنوع ہو جائے تو دوبارہ اپنے آپ کو نماز کی طرف متوجہ کر لے نماز کے افعال کی طرف متوجہ کر لے نماز میں جو بات جو سے نکال رہا ہے اس کی طرف متوجہ کر لے تو پھر وہ جو غیر اختیاری خیالات آئے تھے وہ مضر نہیں سمجھ گیا بھائی ہے تو یہ جو تاریخ ہے نا حضرت رضی اللہ و تعالی عنہ حدیث کا آپ نے دیکھا کہ اس میں روایت کرنے والے ابن شہاب ہیں زہری ہے نا اور ان سے روایت کر رہے ہیں کون کون روایت کر رہے ہیں ابن شہاب سے ابن رساد لیکن یہی روایت ابراہیم نے صالح نے قیسان کے واسطے سے روایت کی ہے ابراہیمی سے یہ مروی ہے تعلیقت وہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں کہ صالح نے قیسان نے یہ حدیث روایت کی ابن شہاب زہری کے طریقے سے تو اس میں ایک اضافہ کیا جو پہلی روایت میں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ عروا روایت کرتے تھے اس حدیث کو حمران تھے یہاں تو زہری روایت کر رہے ہیں یزید سے اور یزید روایت کر رہے ہیں حمران سے لیکن صالح ابن قیسان کے طریقے میں زہری اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کس سے عروہ سے اور عروہ روایت کر رہے ہیں حمران سے تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فلما توغع عثمان کہ جب حضرت عثمان وزو کر چکے تو انہوں نے فرمایا لوگوں سے کہ لَو لیکن چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سنانا ضروری ہے اس واسطے میں وہ سنا رہا ہوں تمہیں حدیث وہ حدیث پر یہ سنائی کہ میں نبی کریم صلاح کو یہ فرماتے اور یسطین وز یوسلی صلاح اللہ رہو رہے سمجھے نا ابا اب جو ایک حدیث, حدیث کے راوی ہیں تشریح کی کہ یہ جو حد عثمان نے کہا کہ اگر قرآن کریم کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو نہ سناتا تو اس آیت سے مراد وہ آیت کریمہ ہے جس میں کتمان علم کی مذمت فرمائی گئی ہے جو لوگ جو ہم نے جو کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں اگر کوئی لوگ ان کا کتمان کریں چھپا کر رکھیں لوگوں کو نہ بتائیں تو ان کے اوپر اللہ بھی لانت کرتا ہے اور دوسرے لہنت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں تو اس میں کتمان علم کی پر وعید بیان کی گئی ہے نا تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اگر یہ کتمان علم کی آیت نہ ہوتی جس میں کتمان علم کے اوپر اتنی وعید بیان فرمائی گئی ہے تو میں یہ دیت تمہیں نہ سناتا کیوں نہ سناتا اس لیے نہ سناتا کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ وزو کرے آدمی دو رکعت پڑے وہ سب معاف ہے نا تو لوگ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ بھائی خوب مزے سے گناہ کرتے رہو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے جتنے چاہے گناہ کریں اور اس کے بعد پھر دو بزو کر کے دو ردے پڑھ لیں گے تو سب پر خطے تنصیب پھر جائے گا اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لوگ کہیں اس غلط فہمی میں مطلع ہو جائیں گے سمجھے نا اس لیے میں, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سنائیں میں یہ حدیث سناؤں کیونکہ لوگوں کے غلط فہمی میں پڑھنے کا امکان تھا لیکن دوسری طرف یہ آیت یاد آ گئی جس میں کہ تمام سے منع فرمائے گیا اس واسطے میں یہ دیت سنا رہا ہوں ارے سمجھے نا اب رہا یہ بات کہ پھر غلط فہمی کا کیا ہوگا تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس غلط فہمی کا اضالہ کیا جا سکتا ہے یہ بتا کر کہ جہاں جہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے کسی آ... عمل کے نتیجے میں تو اس سے مراد کیا ہے گناہ تغیرہ ہے نا ان تنوع کا باغ تو نہنقر کم سیاحتی کن اور حسناتی سیاحت تو جو چیزیں حسنات جن چیز کو دائر کرتی ہیں وہ سیاحت ہوتے ہیں سے مراد وہ ہیں جو کبائر کے مقابلے میں ہیں ان تریبوں قبائر اور عنقفر عن کم سیاحتی تو اس واسطے جواب تو یہ ہے موجود لیکن چونکہ الفاظ حدیث میں چونکہ عموم ہے تو اس واسطے غلط فہمی کا امکان ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے نے کہ میں نہیں سنانا چاہتا تھا مگر آئے تھے کریما کی وجہ سے یعنی <نت cleansing> <تصفح>. <Dynamumbles> yani بتا رہے ہیں کہ اس کا ذکر بزو کے اندر ان صحابے کے نام نے کیا ہے حلط عثمان اوپر دیکھا آپ نے جو حضور کیبا کی حضور صلی اللہ کے کی تفصیل ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے جی اور منت جوار ضرور کرے اور جو استجمار کرے یعنی استجمار کی مراد ہے سے مراد استنجا جمرہ سے نکلا ہے جمرا کے مانا پتھر کے ہوتے ہیں ڈھیلے کے تو استجمار کے معنی ہے ڈھیلا استعمال کرنا مرادا تو وہ متر تعداد میں, میں کرے یعنی تین پتھر بھی کر سکتا ہے اور ہے نا کہتے ہیں ایک سے بھی کرتا، ایک بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی تار میں داخلے جی بابو <تصفح> یہ کون سا باب ہے باب افطے نا اور بعض روایتوں میں باب امرئ رجل قال انه والله يمسو على قدمين وبيهم قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي هشام عن, عن يوسف ان يوسف بن ماهك ان يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمرو قال تقلنا النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فاضرجنا وقد وقد وقد رحل العصر صوته النار او اس بات کا مقصود یہ بتلانا ہے کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسا یعنی غسلین کو دھونا فرض ہے مسا کرنا کافی نہیں ہے تردید کرنا مقصود ہے روافذ کی جو رجلین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مساح کافی ہے تو روایت اس پر نقل کیا ابن عمر. عبداللہ ابن عمر اللہ روایت ہے عبداللہ عبداللّہ نے تخلف نبی الص صلی اللہ علیہ وسلم عنا پی سفر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے ایک سفر میں یعنی ہم سفر کے دوران آگے نکل گئے حضور الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے تو تو آپ ہم سے آ کر ملے وقت اور حق ارحاقہ نل اروخ دونوں پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہم پر غالب آ تھی اثر کی نماز یا ہم غالب آ تھے اثر کی نماز کے اوپر ارے سمجھے نا ارحاق کے مانا ہوتے ہیں کسی کے اوپر انتہا کر دے نا تو اثر کا وقت جلد ختم ہونے کے قریب تھا وہ ہم پر قالی باغ گیا تھا یہاں ہم اس پر کالی بھاگ گئے تھے مطلب یہ کہ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا جالنا نہ تبق گو تو ہم لوگوں نے جلدی کی وجہ سے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے وضو کرنا شروع کیا اور اپنے پاؤں پر مسا شروع کر دیا سمجھا نا بجائے پاؤں کو اچھی طرح دھونے کے مسا کو کر لیا کہ جلدی میں ہے چلو اتنا کر لیں فنادہ بھی اعلیٰ تو آپ بلند آواز سے آپ نے آواز دی کہ بل آکاب میں کہ افسوس ہے ایڑیوں پر جہنم کی وجہ سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ بائل کے معنی افسوس کے بھی ہوتے ہیں اس صورت میں من جو ہے یہ سببیہ ہوگا کہ آکاب کے اوپر افسوس ہے جہنم کی وجہ سے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویل ال کا بیان ہو نار تو من بیانیاں ہو سمجھے نا ویل کے معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں اور من تبیزیا بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ ویل النار للعقاب کہاب لکابی بیل من النار آقاب کے لیے عذاب ہے جہنم کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے حاصل یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایڈیاں خشک رہ جائیں گی پانی ان کے اوپر نہیں پہنچے گا تو ان کو جہنم کا عذاب ہوگا یہ کب فرمایا آپ نے جب کہ لوگ جو ہیں وہ جلدی میں وزو کر رہے تھے پورا پاؤں نہیں دھویا یا تو مسا کر لیا یا بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بعد لوگوں نے دھویا لیکن ان کی جو ایریا ہیں خشک رہ گئی تھی تو اس موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حریض لینڈ کے لیے کو دھونا ہی ضروری ہے مسا کرنا کافی نہیں ہے يزيد عن عمران اولى عثمانا عدانا عثمان ابن عفان عثمان ذني عفان انه راى عثمان دعا ليوضو فاقترب على يديه من دناءه فغسلهما ثلاثه مرات ثلاث مرات ثم اتقل يمينهم بالماء الطه ثم تمضى و مسح شفوصن ثم غسل وجهه ثلاثه و يديه الى المنطقين ثم مسح براسه ثم مسح كل رجنت ثلاثه كما قال رحم النبي صلى الله عليه وسلم يتواضعوا نحوي هذا وقال من تواضع عنا روى هذا ثم سلوا وكدين لا يحدث فيهما نفس النفس اقبل الله له ما تقدم من ذنب وقال الله تعالى